ہو مچھلی میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا یہاں جی؟ تو مچھلی میں آ, آ سکتا ہے آئے ہم اس کو درست دے دے. کا... کافی تناشرقین اختجار کا فاضر و حق تھا اسما کلام اللہ تو کیا نبیر اسلاق اسماء کلام کے لیے بازار گئے تھے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے استعمال کرنا تہارت بور پر یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ رواج مستد احمد میں اور مصنف ابی یا اعلیٰ میں ہے بنا کہ قربل مسجد کہنا پیکربل مسجد مسجد کے قریب اپنے کھوٹ کو کھڑا کیا تھا مسجد کے اندر نہیں تھا اور اس پر روایت موجود بھی ہیں تو لہذا قریب شعر سے تابی اہ نشے سے ہو سکتا ہے بات سمجھ گئے ہو اچھا آگے دیکھو بھائی روا اموسا ابن عبد الحمید ارسلیمان صابت عن انس ان نبی صلی اللہ یا یہ تعلی ہے امام بخاری کا آپ نے آج سنا ہے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ یوسف سے بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں امام بخاری اپنے شیخ موسب نے اسماعیل سے بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں لیکن یہاں لکھے روا موسا یہ روایت موسا نے بھی نقل کی ہے یہ تو تعلیم ہے حالانکہ امام بخاری کی استاد ہے تو پھر قالر موسیٰ کیوں نہیں کہا حد سنا موسیٰ کیوں نہیں کہا امب آنا موسیٰ کیوں نہیں کہا یا روا موسا کیوں کہے دیا ہے بات سمجھتی ہوں اس کے دو ایک ہنفی جواب ہے ایک ہن جواب ہے ایک شاہ جواب ہے